Thank you.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 اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس کے جذبات ہیں اور مختلف کیفیات اس کے دل میں اٹھتی رہتی ہیں وہ اپنوں سے محبت کرتا ہے اور وہ دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اس کے دل میں رحم ہے اس کے دل میں غصہ بھی آتا ہے وہ نفرت بھی کرتا ہے وہ حقت بھی کرتا ہے خوش بھی ہوتا ہے غصہ بھی ہوتا ہے اس سے فکر بھی ہوتی ہے اور وہ غمگین بھی ہوتا ہے انسان کے دل میں مختلف کیفیات اٹھتی رہتی ہے اس سے کہ انسان پکثر نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبات اور کیفیات والا بنایا ہے اور انسان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں جذبات یہی وہ جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت دیتے ہیں آدمی دعاؤں میں گڑ ہے اللہ سے قرب کے جذبات قرب کی حالت محسوس کرتا ہے آخرت کی فکر کرتا ہے ڈر پیدا ہوتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے موفرت مانگتا ہے جذبت کی امید ہوتی ہے دل میں ربت ہوتی ہے چاہ ہوتی ہے مجاہرہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کو قیمتی بنانے والی چیز اس کے جذبات ہی ہیں, ہی ہیں اگر یہ ہی جذبات صحیح ہیں تو آدمی قیمتی ہے اگر یہ جذبات غلط ہیں تو آدمی اللہ کے نزدیک بے قیمت اور برا ہے اگر ایمان کی بجائے دل میں شک اور انکار ہو بے قیمت اگر اللہ اور آدرت کی فکر اور اللہ کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا کی فکر اور دنیا ہی کے نقصان گڈر ہے بے قیمت ہے اگر اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی نزدیک قیمت نہیں تھی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے قد میں اٹھنے والے جذبات واقعی اس کو قیمتی یا بے قیمت بناتے ہیں اور یہ اوتاب انسان کو اللہ تعالی نے دیے لیکن ان اوتاب کے اعتبار سے ان صفات کے اعتبار سے انسان کو قدرتی دی ہے کہ وہ ان کو قابو کرے ان کو پھیرے اگر کسی سے دل میں نفرت ہے اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو پھیر کر صحیح روک پڑ اگر لالچ دنیا کی ہے انسان کو صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ اس لالچ کو پھر کے آسر کی طرف رکھے اس اعتبار سے انسان کو نہ صرف یہ کہ اللہ نے جذبات دیے ہیں اللہ نے ایک اور صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت کیا ہے اپنے جذبات کو صحیح روپے ڈالنا اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا یہ بہت بڑی مطلب ہے ایک تو جذبات ہیں وہ لکڑی پتھر کی طرح نہیں ہیں دوسرے یہ کہ یہ جو جذبات ہیں ان جذبات کو قابو میں رکھنا ان کو صحیح طور پر ظاہر کرنا اور ان کو صحیح رخ پر ڈالنا یہ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی لہٰذا یہ انسان کو ایک بہت ہی کی مخلوق بنا دیتا ہے جذبات میں سے جو اوقات میں سے جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ غصہ چاہے آدمی بوڑھا ہو یا بچہ بچے کو بھی غصہ آتا ہے اور یہ سب ہی جانتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی اپنے اطراف میں بھی غصہ انسان کو کیوں آتا ہے جب کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو وہ ساتھ ہے کوئی چیز وہ چاہتا تھا نہیں ہوا اس کے الٹا ہوا تو اس کو غصہ آتا ہے اس غصے کے تعلق سے اسلام میں کیا رہبری ہے غصے کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے اس کو قابو کرنے کے اعتبار سے اس کا اظہار کرنے کے اعتبار سے کیا ہدایات ہیں غصے کا اگر اس کو قابو میں نہ کیا جائے اس کا صحیح اظہار نہ ہو وہ بھی قابو ہو جائے کیا نقصانات ہوتے ہیں آج کی گفتگو میں کسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالمی نے ایمان والے بندوں کی صالحین کی تاریخ قرآن میں کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر بات میں ان کی مزاح کو بیان کیا اللہ نے فرمایا الغیض عن الناس يحب آل میں اللہ نے فرمایا الغیض غصے کو پی جانے والے عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے انہیں سزا نہ دینے والے انہیں تکلیف نہیں دینے والے انہیں معاف کرنے والے و لیاسی نامین آپ کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا چھوڑ دینا سزا نہیں دینا تکلیف نہیں دینا بدلا نہیں دینا تو اللہ نے فرما ہے نمبر ایک غصہ آپی جانے والے غصہ قابو کر لینے والے و لیاسی نامین اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے اور تیسری بات اللہ نے فرمائی اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ بھلائی کہ ایک انسان اپنے غصے کو بے لگام نہ چھوڑے یہ بھلائی ہے کہ ایک انسان غصے کے باوجود انتقامی جذبات کے باوجود کسی سے بدلا نہ لے اس کو سزا رکھے اس پر ظلم نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ در بزر کا معاملہ کرے اس کو چھوڑ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ المحسنین اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محسنین کو پسند کرتا ہے اس سلسلے میں حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ما من آدمی پانی پیتا ہے پانی کے کئی گھونٹ میں پیتا ہے اس کو تو کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے کہ ایک آدمی غصے کا گھونٹ پی جائے اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے لیے ایک آدمی اپنا غصہ پی جائے اس سے زیادہ پینے اور کوئی چیز عجل والی نہیں ہے پانی سباب اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے شربت پیو گے پچاس نہیں کیا پانی پیو گے چالیس نہیں کیا کچھ نہیں وہ آدمی کی ضرورت ہے آدمی پیتا ہے پر پیتا ہے لیکن غصہ غصے کا گونٹ پینا بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے ایک آدمی غصہ پی جائے غصہ اندر ہی اندر قابو کر لی غصے کو لاو بن کے باہر نکلنے نہ دے. بلکہ آدمی وہ گونٹ پی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گونڈ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک شواب والا نہیں ہے ازر والا نہیں ہے जितना गुस्से में आने वाला आदमी गुस्सा पी जाने पर ये यह इसको काबू कर लेना भी स्वभाव मिलता है जब एक आदमी को गसा आता है और वो अपना गुस्सा पी जाता है तो इस पर उसको स्वभाव मिलता है اس سلسلے میں اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ غصہ پی نفی بڑا دیں آپ دیکھیں گے اللہ نے جو تعریف کی ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں سے غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے. اس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے. غصہ آدمی کو آئے گا غصہ آنا ایک بات کی علامت ہے کہ ایک چیز آدمی پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کے نزدیک وہ چیز بری ہے جب آدمی کو کسی چیز کی سمجینی اور برائی کا احساس ہوتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے لہٰذا غصہ ایک انسان کے فہم کی اور تفریح کی اور ادرا کی علامت ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ برا اور اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے سارے دن ہوا اس کو غصہ ہے تو اللہ نے انسان کی فطرت میں غصہ ڈالا ہے اس سے وہ چھینا نہیں جا سکتا ہے انسان کی اقل کی علامت ہے تمیز کی علامت ہے اسی لیے اللہ نے تعریف اس پر نہیں کی اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں کبھی غصہ نے آر کیا پی جانے والے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ غذیب اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ سزا نہیں دیتے بدلا نہیں دیتے ظلم نہیں کرتے ہر اخلاق کی پار نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا ہے بلکہ کہا کہ غصہ آتا ہے لیکن ان میں اور دوسروں میں فرق یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے ان کو غصہ نہیں آتا نیک لوگوں کو غصہ نہیں آتا برے لوگوں کو غصہ آتا ہے فرق یہ نہیں فرق یہ ہے کہ غصہ نیک کو بھی آتا ہے اور برے کو بھی آتا ہے فرق یہ ہے کہ جب نیک کو غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کے بہاؤ میں غلط کام نہیں کرتا ہے وہ غصے سے مغروب ہو کر شریعت کی حدوں کو پار نہیں کرتا ہے اور ایک برا آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ظلم اور بد اخلاقی کے راستے پر نکل جاتا ہے وہ انصاف چھوڑ دیتا ہے وہ اخلاق چھوڑ دیتا ہے تو نیک اور بد میں فرق یہ نہیں اس کو غصہ نہیں آتا اس کو غصہ آتا ہے تو فرق یہ ہے کہ اس کو بھی غصہ آتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے شریعت کی ہدے توڑتا نہیں ہے پھیلاگتا نہیں ہے اور اس کو غصہ آتا ہے پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ هم اللہ ایک بندے وہ پلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے سامنے غصے والی بات ہو غصہ آنے لائق بات اس کے سامنے ہو پھر بھی اس کو غصہ نہ آئے یہ ہے یہ کیا ہے اس کو فرق ہی معلوم نہیں کی غلط ہو رہا ہے کچھ اور جس کو غصہ آنے کے بعد راضی کرنے کی کوشش کی جائے لیکن پھر بھی وہ راضی نہ ہو لوگ اس کو منائیں پھر بھی نہ مانیں یہ شیطان ہے नहीं का मतलब नहीं एक बार जब बोल दिया उसने मैं सज्जा नहीं करूंगा तो सज्जा नहीं करूंगा एंड तक नहीं चाहे में जाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं तो एक इंसान जिसके सामने एक गलत बात हो रही लेकिन उसके बावजूद भी उसको समझ नहीं है बीवी बेपर्दा है उसका नहीं आता उसको एकदम सीधा आदमी बच्चे नमाज नहीं पढ़ते बिल्कुल गुस्सा नहीं आता मेहमान आए बच्चे उनकी दाढ़ी खींच रहे कुछ गुस्सा नहीं आता उसका सब गलत हो कुछ गुस्सा नहीं आता उसका ऐसा आदमी आदमी है कि मैम चापी क्या बम कौन है, गर्ण। गर्ण, गर्ण की तरह है। क्या گدے کی مثال قرآن میں بھی آئی کہ جس کی پیٹ پر کتابیں داخل ہوئی ہو لیکن اس کو کچھ فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے اس آدمی کو عقل نہیں ہے جب بھی کسی کو کوئی کہتا ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کو جاہل اور ایک لمبے اصل بتانا لوگ کس کی مثال دیتے ہیں ہاں گدے کی مثال دیتے ہیں یہ اصل عادت ہے آپ کی ایک ایسا آدمی ہے اس کو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں تو غصہ آنا برا نہیں ہے غصہ آنا اچھا ہے لیکن اس چیز پر جو واقعی غصے والی ہو اللہ کے دین کی بے حرمتی ہو اور آدمی کو حصہ نہ کوئی آدمی اللہ کو گالی دے تو حصہ نہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرے تو ہوتا نہ کوئی آدمی قرآن کی بے حرمتی کرے ہوتا نہ کوئی آدمی دین کے احکام کا مذاق اڑائے تو ہوتا نہ یہ آدمی گزا ہے اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں بے غیرت آپ کی غصہ آنا چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ غصہ آنے کے بعد وہ شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا لیکن غصہ اس اس کو کو آئے گا برا لگنا اس کو برا لگنا چاہیے تو یہ جو بات ہے کہ غصہ آنا اچھا ہے یا برا غصہ آنا برا نہیں اگر غصہ برا ہوتا تو اللہ غصے والا نہ برا ایسا ہے آپ دیکھیے غلط ایسا ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا غضب کا مطلب کیا ہے غضب کا مطلب کیا ہے بچا جن پر تو غصہ ہوا اللہ نے بدکاریوں کے نتیجے میں اللہ ان پر غصہ ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت نہ دیکھی اللہ ان پر غصہ ہوا. تو غصہ اللہ بھی غصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے ایک آدمی چوری کرے, کرے گالی دے اللہ کی چاند میں گستاخی کرے آسمان سے فوراً پتھر برستے ہیں نہیں فوراً کوئی آدمی ذرا سا کچھ گنا کیا مر گیا جھوٹ بولا زبان کرلس ہو گئی چوری کیا ہاتھ ہی چھل ہو گیا نماز سونے آیا بستر پہ گر گیا ہوتا ہی سب نہیں اللہ تعالیٰ اب درگھر کا معاملہ کرتا ہے پکڑنا چاہے پکڑتا بھی لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی بھی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا ہے اگر ایسا ہوتا زمین پر ایک بھی جاندار باقی رہتا ہر آدمی غلطی کرتا ہے ایک بھی کافی رہتا نہیں ایک بھی مشرک رہتا نہیں ہر گناہگار کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اللہ کا غصہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے تو اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی علم حکمت والا ہے اور اللہ رحمت والا اسی لیے حدیث میں کیا ہے سبقت رحمتی و میری میرا غصہ میری رحمت کے تعبیر میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے تو اللہ رب العالمین بھی غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا غصہ ہونا بندو کی طرح ہے اللہ کا غصہ ہونا بندو کی طرح نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے غصہ ہونا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اللہ کا غصہ بندو کی طرح نہیں ہوتا ہے تو پہلی بات ہی سمجھ میں آئی کہ غصہ فی نفسی برا نہیں ہاں غصے میں ہدے پار کر جانا برا ہے اور دو गुस्सा सिरे से न आना या अच्छा है कि बुरा है, है। आदमी को कुछ बातों पर गुस्सा आना चाहिए आदमी को कुछ बातों पर गुस्सा आना चाहिए कि किसी के औलाद है दस पंद्रह साल का हो गया और फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है दोस्त को गुस्सा ही नहीं आता है बता रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो सात साल से फिर भी गुस्सा नहीं आता है ठीक है भैया अभी पढ़ेगी शादी होने के बाद पढ़ेगा क्या काट पड़ेगा शादी होने के बाद بعض لوگ اتنے نرم ہوتے ہیں بھائی اولاد کتنی بھی بے وقفیاں ابھی بچے ابھی بچے, بچے, بچے. اتنے بڑے ہیں کہ ماں باپ کو بچہ بنا لیتے ہیں. نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے آدمی کو غلط بات پر غصہ آنا چاہیے غلط بات پر غصہ آنا چاہیے اب اس کا اظہار آدمی کیسے کرتا ہے وہ ایک غلط بات ہے لیکن غصہ سیریس سے نہ ہو یہ بہت غلط بات ہے آئیے دیکھتے ہیں غصے میں بے قابو ہونے کے کی نقصانات کیا ہیں غصہ جہاں ضروری ہے وہاں ضروری ہے اور جہاں غصہ بے قابو ہو جائے وہاں ڈیمیج ہوتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے نمبر ایک غصہ آدمی کی عقل کو متاثر کرتا ہے کوئی آدمی ٹھنڈے ذہن سے بات کرے اس کی بات میں کچھ مطلب ہوتا ہے آ کے پہلے تو الفاظ بھی ملتے نہیں آپ کے کچھ بولنا چاہے آپ کتنے لوگ ہیں الفاظ ملتے نہیں جلتی عقل کا خراب ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات غصے میں آدمی کو پٹان باتیں بھی کر جاتا ہے الٹا سیدھا کچھ بھی بول دیتا ہے بلکہ بعض وفات آدمی کی دماغ کی نسے بھی خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جانا پڑتا ہے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کو ذہنی طور پر جو ہے اس طرح سے کچھ بھی آ جاتے ہیں تو غصہ آدمی کی عقل کو متاثر کرتا ہے اور آدمی کے فیصلے لینے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے آدمی جو غصے میں ڈسیزن لے گا صحیح ہوتا ہے اکثر غلط ہوتا ہے اسی لیے قاضی کے لیے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا صحیح نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ ایک آدمی جج ہے اور غصے میں آ کے فیصلہ دے غصے میں کیا کرے گا زبردستی کا پوائنٹ لگائے گا اور غصے میں آ کے کچھ بھی فیصلہ کر دے گا غصے میں فیصلہ نہیں غصے میں لیے ہوئے ڈسیزن اکثر ذہ پر اور نقصان پر مبنی ہوتے ہیں وہ تعصب پر مبنی ہوتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں لہذا غصہ انسان کی عقل کو متاثر کرتا ہے اور اس کے ڈسیجن کو خراب کرتا ہے غصے میں آدمی کے ڈسیزن اکثر غلط ہوتے ہیں کوئی آدمی زند میں آ گیا نہیں کرنا ہے میرے کو ارے تمہارا نقصان نئے کا مطلب غلط غصے میں آدمی کی حقل کیا ہو جاتی ہے خراب اور فیصلے اس کے گمراہی نقصان والے ہوتے ہیں نمبر دو غصے میں اکثر آدمی ادل سے ظلم کی طرف چلا جاتا کتنے آدمی ہیں جو غصے میں آ کے بھی کہیں ہاں لیکن میں انصاف کروں گا ہوتا ہے نہیں غصے میں آ کے آدمی کیا کرتا ہے ذم میں آ جاتا ہے اور انصاف چھوڑ کے ظلم کر دیتا ہے غصے میں آدمی انصاف کے بجائے ظلم کرتا ہے جائیداد کا جھگڑا ہو بیوی چور کے معاملات ہوں اولاد اور ماں باپ کے معاملات ہوں کتنے فیصلے آدمی کے ہوتے ہیں جن میں آدمی एक आदमी गुस्से में आया जो करेगा इंसाफ नहीं करता है नंबर तीन गुस्से में आदमी तोड़ फोड़ करता है प्रॉपर्टी डैमेज करता है आप देखेंगे आदमी मोबाइल कोशिश कर रहा है हाँ व्हाट्सएप पर कुछ भेज की और नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा आदमी क्या करता फोन पटक देता है तो अब जाएगा गुस्सा इंटरनेट पे कोशिश कर रहा है हाँ इंटरनेट हो रहा हो रहा हो कनेक्ट नहीं हुआ लिया, लिया, लोग कंप्यूटर पे यूटूब पे देखा पटक के, तोड़ के पूरा तोड़ तोड़ करके कंप्यूटर क्या है भी? क्या हुआ क्या कभी सरिता है कंप्यूटर चालू करने का नहीं कभी गाड़ी है कभी कुछ है कभी कुछ इंसान जो है उससे में आके चीजों का नुकसान करता है हाथ को कुछ डैवेज हो गया टेबल कुछ नहीं हुआ आदमी कभी दीवार पे मार देता है कभी कुछ और नुकसान आदमी कर लेता है तो गुस्से में आके आदमी की चीजों का क्या होता है नुकसान आदमी तोड़ता है और फिर ठंडा होता है तो फिर ढूंढता है बसे की तरह <laughs> बीवी से झगड़ा हुआ नाराज जी ने आगे कुछ जो है क्या किया मोबाइल उठा के बीबी बोल रही अरे मैं बोल रही हूँ जरा बात को सुनिए मैके जाना है खुला मसला है खुला की चादी बोलो मैं व्हाट्सएप पे चला फेसबुक पे लाइक अनलाइक कर रहा है तो क्या लगा है जब से आप ये दूसरों के लिए घर का मसला छोड़ के आप दूसरों के इसमें हुए अरे, मैं रहा हूं। अरे बन करो के, के नुकसान होता है बाद में जाके आदमी बैठा होता है मैंने क्यों किया है अक्सर चीजों का नुकसान करने वाला पछता है نمبر چار غصے میں انسان کی زبان غلط چلتی ہے جاسل خراب ہوگی زبان غلط چلے گی ظاہر بات تو آدمی سہمتیں لگاتا ہے اور گالی بکتا ہے غصے میں زبان کیا ہوتا ہے اچھے اچھے شریف لوگ ہیں لیکن جب غصے میں آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے گالیاں دینے لگتے ہیں <هم> سننے والا آدمی سنے گا یہ آدمی گالی دیتا ہے तो और सुख का नसीब नहीं हुआ सुबह से शाम तक मेहनत करता है जाता है और دماغ کی کسی طرح سے لاتا ہے گھر میں بیٹھ کے کھاتی پیتی ہے خوشحال رہتی ہے ابھی ایک دن بھی رسیدیا تو کیا ہوتا ہے آدمی بیوی بی پر ایگزام لگا دے گا کس. مجھے معلوم ہے ایگزام کیوں کر رہی ہے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تیرا بیچھ ہے کچھ نہیں تو اور دن تیرا لگا ہوا ہے مجھ کو لگتا ہے آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے کبھی ماں اولاد کی ماں باپ جیسے کہ جس دن سے پیدا ہوا ہمارے گھر میں نوسط آ گئی بول کبھی اولاد بولتا ہے کاش کے میں گھر میں پیدا نہیں ہوتا آپ لوگوں کی سے میری زندگی برباد ہو گئی کھلا پیلا کے بڑا کیا ہے سب پال پوچھ کے بڑا کیا ہے سب بول گیا آدمی ناشکری گالیم الزامات جھوٹ اور فیش جو غصے میں آدمی کی زبان سے بتایا بعض اوقات آدمی وہ بول دیتا ہے تو آپ کے دل میں نہیں جو غیر میکسم بولتا ہے بات نہیں ہوتی بہت لیتا ہے تو یہ بھی ہے نمبر پانچ غصے کے نتیجے میں دشمنی جنم لیتی ہے آپ غصے میں آ گئے और किसी को सख्त बोल दिया वो आदमी आपका दुश्मन बन जाएगा गुस्से में बात कर ली मन मान लीजिए आपका दोस्त है और आपके घर में झगड़ा कर रहा आप गुस्से में और उसने फोन किया आपने नहीं उठाया फिर कॉल फिर आपने नहीं उठाया फिर कॉल किया उसका भी कुछ अर्जेंट काम है अब आपने उठाया कम वगत कहेगा समझ में नहीं आता मैं नहीं उठा रहा बार बार जो कॉल कर, कर, कर रहा है कुछ जरूरी बात करें हालांकि उसका दोस्त है और वापिस उसके फायदे के लिए कॉल कर रहा हूं उस वक्त उसका मूड क्या है उसका जहनी तौर पर जो है मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है अब गुस्से में आके जो उसने बोल दिया उसको कोई जहन उसका नहीं चला गुस्सा इसने घर वालों को किस पर उतारा اب وہ جب سنا وہ تو نہیں تھا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد تمہیں اب وہ کیا کرے گا دل میں میرا انسرٹ کیا کبھی سامنے بات ہوتی ہے آدمی کچھ کسی کو بول دیتا ہے گوسے میں مالک ہے نوکر سے بول دیا وہ دل میں جو ہے کیا ہو جاتی ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے دشمنی بیٹھ جاتی ہے وہ آج میں تو کل بدلا لے گا اس کے دل سے وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بس غصے میں آگے ہو گیا جی ایک بار غصہ ٹھنڈا ہو گیا سے کوئی نفرت نہیں ہے بعد میں ہو سکتا ہے دل میں افسوس بھی ہو میں نے بیچارے کو خام ڈانٹ دیا گھر کے جھگڑے کو اس کے اوپر غصہ نکالا اس کو ندامت ہو لیکن بعض اوقات اس آدمی کے دل میں نفرت بیٹھی ایک آدمی کسٹمر آیا آپ غصے میں آپ نے کسٹمر سے غصہ نکال دیا کسٹمر ٹھیک ہے کل کو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے آپ کا دشمن بن سکتا ہے لہذا بعض اوقات غصے میں آدمی کچھ حرکتیں کرتا ہے کچھ بول دیتا ہے اور وہ غصہ جو ہے آدمی کے لیے سامنے والے کے دل میں دشمنی کا بیج بونے کا ذریعہ بنتا ہے یہ نقصان کی چیز ہے نمبر چھ غصے کے نتیجے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جھگڑے ہوتے آپ نے غصے میں آ مثلا نکاح کی تقریب ہے ولیمہ ہے کچھ بھی ہے کوئی شما ہے کوئی پروگرام ہے کوئی بھیڑ ہے یا لوگ رشتے دار گھر پہ آئے ہیں اب کچھ غصے میں آ وہ دیا کسی تعلقات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی زندگی بھر جو ہے مت تک باتیں نہیں کرتے آپ نکاح میں آیا کوئی کہا یہاں کھانا برتنے کے لیے کچھ نہیں ہے क्या खाना मिशा नहीं आपको थोड़ा कबर करो लेके आ रहे बोल दिया थोड़ा गोश्त मिलेगा कभी गोश्त खाया नहीं है उससे भी आपकी बोलता है कभी गोश्त खाया नहीं है अब इसके दिल में बात बढ़ जाती है खड़ा हो गया क्यों भाई आप दावत क्यों दी अभी जब खिलाना नहीं और तुम्हारे पास गोश्त थी तो फिर क्यों हमको दावत दी ऐसे फकरीर की दावत से हम जाते बात बढ़ गई बात बढ़ गई पीटी भी हो छोटी में, में, में, में हो गई बाहर से झगड़ा पड़ गया लड़के वाले आए दूल्हे को बैठने के लिए कुर्सी किसी ने नहीं दी अब लड़के वाले कहते हैं हमारे दोनों को किसी ने पूछा नहीं पानी तक नहीं दिया कुर्सी भी नहीं दी उसको लड़के वाले आए हैं उनको कोई पूछ नहीं है इतने दूर से नहाते नहाते है थके <laughs> हुए और लाइट भी आपके यहाँ पैर नहीं है ठंडा पानी पीने के लिए नहीं है कोई लड़की वालों में स्त्री होता है बोल देता है जरा एक बिस्ले की बॉटल खरीदी के पैसे नहीं किया نکا بھی بتاتے ہیں اسی لیے چیز نکاح کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے کتنے تلاق ہیں آپ فیصد لگائیے سو فیصد میں سے کتنے فیصد ہیں جو غصے کی وجہ سے ہوتا ہے میں آپ بھی پہنچ جاتا ہے آپ زیادہ لگائیے تقریباً پچانوے فیصد ہوتے ہوں گے اس طرح اکثر ہوتا ہے جب آدمی کے پاس دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے آدمی غصے میں آ کے کیا کرتا ہے تلا ایک آدمی غصے میں آ کے تلاب لیتا ہے تو غصے میں کیا کرتا ہے آدمی بندوقی تو تلاب دیتا ہے اس کے بعد میں فون کس کو کرتا ہے موری صاحب موتی صاحب موتی صاحب کیا بات ہے تو ہے تو دے دے دے حلی؟ دے حلی؟ کیا سب بیٹی تلا <laughs> <طلاق دے> <laughs> <laughs> اب اگر وہ کسی چیز فکر تکر کا ہے اب وہ بتایا گا دیکھو اب تم نے تو سب کچھ کھو دیا آپ اب کیا کرنا پڑے گا اب بیوی کو دوسرا نکاح اس کا ہوگا ہوگا اس کے بعد وہ تمہارے نکاح ذرا دیکھیے نا دوسرا آپشن ہے کیا سلاح دیا گئی کام پھر بھی دیا اب افسوس ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں اب سر آپ پوچھیے سلاح والوں کا غصے میں تو اور بات ہے الگ ہے اس میں نزدیک ہی ہے کہ ایک ساتھ تین آدمی شمار ہوں گے اور نکاح ختم ہوتا ہے نہیں یہ ہمارا موقف ہے اس میں الگ الگ الگ الگ خطے دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی لہریک ہے یہ ہماری یہ لہریک ہے تو اکثر اوقات ہو سکتی ہے غصے میں آ کے آدمی کیا کرتا ہے بعض اوقات غصے میں آ یعنی اور سے بھی اپنی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے کھلا مانگتی ہیں ایسی بات بول دیتی ہے مجھ کو نہیں رہنا ہے کا مطلب نہیں رہنا ہے اب شوہر کو ایک دم بات چھوڑ پہنچتی کہ آپ جیسا شوہر بالکل میری غلطی تھی کہ میں نے ہاں بولی اس کے دل میں بات چوٹ لگ گئی جی، سختی سے بول دی گئے کہ اس دن جس دن میں نے نکال کے لیے ہاں بولی وہ نو رت کا دن تھا زندگی برباد ہو को इतनी चोट लग जाती है इससे कि आदमी बोलता नहीं आपको खत्म तू नहीं तो मैं भी तो नहीं रहना चाहती मैं भी रहना चाहता ठीक है करो डॉक्यूमेंटेशन अब जिद आ जाती है वो भी जिद पे ये भी जिद पे और दोनों दो मिलके एक दूसरे से अलग होते हैं बच्चों की जिंदगी बर्बाद तो गुस्से में बाल बकार ऐसे अलफाज ऐसी बातें जुबान से निकलती जिससे जिंदगी बर्बाद होती हैं مار پیٹ اور قتل تک کسی نے غصے میں لائٹ میں سیریس ہو گیا اس کو بھی غصہ آیا اس نے کچھ اور بول دیا یا مار دیا لگا دیا چپ چاپ گھر میں گیا گھر میں جا کے کچھ لے کے آیا چھوڑا छोड़ा جنڈا لایا کچھ بھی لایا उसके में वो बैठा हजार बातें कर रहा था पीछे से बातें बढ़ते बढ़ते गुस्सा और गुस्से के नतीजे में इतना गुस्सा कि बाद औकात आदमी जान देवा हमले भी एक दूसरे पर करते हैं मारपीट होती है मार बाद ओका दो आदमियों का झगड़ा नहीं होता दो कम्युनिटी का झगड़ा हो जाता ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا ہوا بدوا وغیرہ غیر انسان بعض وقت اپنو ہی کو بدوا دیتا ہے, پر لانت کرتا ہے. کتنی مائیں بچوں کی شرارت پر بچوں کے ستاوے پر ان کے اوپر لالت کرتی ہے غصہ، اپنے شوہر پر اللہ کرے واپسی نہیں آیا تو واقعی اگر ہو ہو جائے موت ہو جائے موت روئے گی نہیں افسوس نہیں کرے گی پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرے گی لالچ بد دعا دیتی ناز اپنی اولاد کو تو بعض اوقات وہ قبول بھی ہو جاتی ہے قبول بھی ہو جاتی ہے غصے میں آ کر انسان دوسروں پر بدوا کرتا ہے اور بعض اوقات حق کے انکار پر لے جاتی ہے یہ غصہ بہت مزید چیز ہے کسی آدمی نے آپ کے سامنے کی بات پیش کی لیکن غلط طریقے سے मजा बताया। इतने नहीं पड़ता मैं बजर में आपको हाँ वहां पर आया तो नो भाई आया तो नहीं आता कल हफ्ते भी एक बार तो आओ زندگیار نہیں بڑوں بعض اوقات اسلام سے تو ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات آپس کے انسان انسان کے جھگڑے سے بڑھ کر اللہ سے جھگڑا مول لیتا ہے جھگڑا بعض اوقات سے, سے ان کے سامنے پیش کی جائے انکار کرتے نہیں کرتے اس کا مزہ اڑا کے آپ پیش شریعت کی دین کی کوئی بات اس کے سامنے پیش کرے بہت سارے لوگ اس لیے مانتے کہ وہ اپنا انسر سمجھتے مانتے اس میں اس کا بھی دخل ہوتا ہے اس نے غلط طریقے سے دعوت پیش تو غصے کے بارے میں آپ دیکھیں نمبر ایک آدمی کے عقل اور اس کے کو متاثر کرنا یہ پہلا نقصان دو امسان کو عدل کی بجائے ظلم کی طرف لے جانا تین توڑ پھوڑ اور مالی نقصان چار تو اور فیش کلامی بدخلافی پانچ آپسی دشمنی کا بیج نمبر چھ قطا تعلق اور رشتے داریوں میں بگاڑ झगड़े सात तालाब और निका सा नुकसानी जिंदगी में बिगाड़ आठ मारपीट और लहनस दस बेदीनी और कुछ ये सारी चीजें गुस्से से जन्म लेती है इस अब से गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज आपके फिर गुस्सा में भलाई जा रही اپنی جگہ بھلائی ویسی جیسے آدمی کی زبان ہے زبان سے آدمی جوڑ بولتا ہے ریبت کرتا ہے چوگری کرتا ہے اور کلام بکتا ہے। زبان ہی تو ہے لیکن زبان کا صحیح استعمال بھی کریں اگر زبان کا صحیح استعمال کرے تو عید کا کرمہ اللہ کی یاد لوگوں کو دعوت دینا لسیحت کرنا تلاوت کرنا اسی طرح سے کروانا یہی زبان ہے جو خیر میں بھی استعمال ہوتی ہے تو اسی طرح سے غصہ جو ہے اس کی اپنی جگہ ہے لیکن اگر غصہ بے قابو ہو جائے اور شریعت کی حدود کو پار کر جائے انسان غصے میں آ کے ایسا غصہ انسان کے لیے گزرے ہے تو سمجھ کے بعد یہ آئی نفس ہی خود غصہ برا نہیں ہے لیکن عموماً عموماً انسان غصے میں آکر غلط کام کر بیٹھتا ہے اس اعتبار سے غالب بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آدمی گڑبڑ کرے گا ورنہ غصہ غصے شرارت کر رہے ہیں بد اصلاحی کر رہے ہیں آپ غصے میں بچے سیدھے ہو جاتے ہیں اگر آپ غصے میں نہیں آئیں گے پیار سے بولیں گے نہیں سنتے غصہ اصلاح کا ایک طریقہ بھی ہے غصے سے بعض اوقات ایک انسان لوگوں کی اصلاح ہی کرتا ہے اور غصہ غلط بات پر آنا انسان کو اللہ کے نزدیک مقبول بھی بناتا ہے کہ انسان کو اس چیز سے نفرت ہو جس کو جس چیز کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے اس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے نزدیک مقبول بنتا ہے کیوں اس نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند اور اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو اپنے لیے ناپسندیدہ بنایا یہ اسے کا فائدہ اور اس کی خیر ہے لہٰذا سماج سے بگاڑ کو دور کرنے میں بھی غصے کا بڑا رول ہوتا ہے. سے بہت بڑا غصے کے سے ختم ہوتی لوگ ہیں आइए کی اصلاح کا جو غصے کے ذریعے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کا علاج کیسے کیا جائے غصے کا علاج کیا ہے نمبر ایک غصے کے نتائج پر نکاح رکھنا غصہ کا اب غصے میں آنے کے بعد میں اگر آپ سوچیں کہ اگر میں نے ابھی کچھ بول دیا باس جاب میں سے نکال سکتا ہے یا بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے تو سرار میں جا کے کچھ بول دیا میں نے اس کی لائف خراب ہو سکتی ہے یا میں نے اگر اس وقت غصے میں آ کے کچھ بول دیا دعوتی اعتبار سے جس سے میں دین کی بات کر رہا ہوں उसको मैं तब्दी से होते में आके कुछ बोल दू हो सकता है कल को बात न सुने तो जब एक इंसान अवाक पर निगाह रखता है नतज पर निगाह रखता है तो उसके लिए उससे पर काबू पाना आसान होता है, जब भी आप है और ये चाहे कुछ बोल अरे बोलना दिल अंदर से बोल रहा हो कुछ तो कर उस वक्त में आप सोचे अगर मैंने जो कदम दिल में आ रहा है कि मैं करूं अगर मैंने ये किया इसमें फायदा है نقصان ہے اگر واقعی فائدہ ہے کریں اگر نہیں ہے فائدہ تو پھر اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے نمبر ایک, نتائج پر نگاہ رکھنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو لگ بگ دو اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں آپ انہیں معاف کرتے رہیں اور اللہ سے بھی ان کے لیے مقصد کی دعا کرتے رہیں یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا دل اور آپ کی زبان سخت ہوتی تو لوگ کیا ہو جاتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتی نا توڑنے والی لہذا غصے میں آ کر لوگوں کو آدمی کچھ بول دے وہ دور ہو جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں لہٰذا آدمی سوچے کہ اگر میں نے غصے کا اظہار کیا تو کیا ہوگا لوگوں کو برا لگے گا اور مجھ سے دور ہو جائے گی پھر منانے میں بہت خرچ کرنا پڑے گا اور صلاحیت بھی بچے گی منانے میں اور درار باقی رہے گی ختم ہوگی نہیں لہٰذا آپ بھی ایسا اگر سوچ لیں تو بہت ساری رشتے داریاں بگڑنے سے خراب ہونے سے بچ جاتی ہے تو پہلی چیز یہ کہ ایک آدمی غصے کے نتائج پر اور نقصانات پر نگاہ رکھے غصے پر قابو پانا آسان ہوتا ہے نمبر دو غصے کے برداشت کرنے یا پی جانے یا کنٹرول کرنے کے عجر پر آدمی نگاہ رکھے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کو ملنے والا ہے لوگوں کے اعتبار سے تو رہی ہے لیکن اللہ بھی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے جب وہ غصے کو قابو میں رکھتا ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, Allah, ما من غضب اللہ. کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے غصے سے کیا چیز ہے جو مجھ کو بچا سکتی ہے عضب، عضب، غصہ مت کر. وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے غصے سے بچاتی ہے تو بھی غصہ مت کر تو بھی غصہ اداروں پر تو بھی غصے کا اظہار بت کر تو بھی ایسی چیزوں سے بچ جس سے غصہ آ جائے تو غصے کے وسائل سے بچ اور غصے کے بے جا اظہار سے بچ غلط طریقے سے غصہ اتارنے سے بچ تو آپ نے فرمایا جاتا تھا اس کو امام احمد اور امام ابن حقبا نے روایت کیا تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ غصہ پر قابو پانا اللہ کے غصے سے حفاظت ہے ایک آدمی جب دوسروں پہ غصہ نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے غصے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نمبر دو اللہ کی محبت کا حصول. اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ غصے پر قابو پائے غصے پر قابو پانا سیکھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب مختنی اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے نزدیک غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ بھلائی اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو غصہ برداشت کرنے کی صفت جس کے اندر ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے ہونا ہی چاہیے کہ ہم غصے کے مالک غصہ ہمارا مالک میں ہو دو سے ایک نہ اپنے سامنے یا تو یہ کہ ہمارا مالک غصہ ہو یعنی غصہ ہمارا مالک بن جائے دوسرا یہ کہ ہم اپنے غصے کے مالک بنے ہم جب چاہیں اپنے غصے کا اظہار کریں اور غصہ آنے کے باوجود نہ چاہیں تو اس کا اظہار نہ کریں یہ صلاحیت بہت مشکل ہے اور باوقات آدمی اس میں سیل بھی ہوتا ہے لیکن آدمی کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا غصہ ایسا نہ ہو جیسے بے لگام سواری بیٹھتے تھے گاڑی میں جس میں بریک نہیں نہیں ایکسیڈنٹ ہوگا ایسی گاڑی ہونا چاہیے کہ جس میں اس کا جو کنٹرول ہے بریک ہے کیا نہ ہو کہ گاڑی آزاد نہ کہیں بھی دوڑنے لگے اس سے نقصان ہوگا اسی طرح سے غصہ پی جانے والے کے لیے فضیلت کیا ہے جو آدمی غصہ روک لیتا ہے غصے پر قابو پاتا ہے جبکہ اس کے اندر ادرت ہے کہ وہ غصے کا ڈھار کرے اور غصہ کسی پر بھی وہ بگاڑنے والا نہیں لیکن پھر بھی وہ غصہ قابو پا جاتا ہے اس کے لیے کیا قبیلت ہے <تصحیح> <تصحیح> اللہ کے نبی صد اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منقبا وغید جو آدمی غصہ روک لیتا ہے غصے پر قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فطر کو چھپائے رکھتا ہے سَتَرَ سطر عورت اللہ تعالیٰ اس کے ایپ پر پردہ ڈالے رکھتا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے غصہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے ڈالتی ہے کتنے اچھے لوگ غصے کی عالت میں بے قابو ہو کر اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہاں میں ونزریبل ہوں میں گاڑی بھی دیتا ہوں میں جرم کی بات بھی کرتا ہوں میں دھمکیاں بھی دیتا ہوں میں برا چیز بھی کرتا ہوں میں اخلاقی کر سکتا ہوں تو غصے میں آ کر کئی لوگ اپنے آپ اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں لیکن ایک آدمی غصہ قابو میں رکھے ایسے آدمی کی کمیاں کمزوریاں ویکنیس یہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصہ قابو غصے پر قابو پال اللہ تعالی اس کے پر پردہ ڈالے رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مغن اور جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ اگر چاہتا تو غصے کا اظہار کر دیتا غصے کے تقاضوں پر عمل کر لیتا مَلَا رِضًا القیام. قیامت کے دل اللہ تاریخی نے اور اس کا دل جو ہے اللہ سے راضی رہے گا مر اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو من رضام گا خوش پر راضی رہے گا جو آدمی غصہ پی جائے جب کہ تو کر دیتا. تو سے بول دیتا. لیکن برداشت کر دیا کیا ہوگا کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور پورے علم میں سے جو اعلیٰ ترین حورے ہیں حور عین بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور عین میں سے اس کی مرضی کے مطابق جو چاہے اس, سے اس کا نکاح کر گا اللہ تعالیٰ اس کو عین میں سے اختیار دے گا تیری مرضی سے جس کو چاہے تو اپنے نکاح کے لیے چنگے اللہ تعوض و تعالی نہ اللہ تعالیٰ جوڑے بنائے گا وہ اللہ کی طرف سے نکاح ہوگا تو یہ ابوداؤن دنوں سے کی حریث ہے استعمال بھی ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور اس کا جوڑا، اس کا نکاح کر کے برداشت کرنے کی فضیلت ہے جو آخر اپنے انسان کو نصیب ہوگی اس کو یہ حدیث حسن رکھ کی ہے اسی طرح سے ابو اللہ و فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتلا دیجیے کہ مجھے وہ جنت میں لے جائے کوئی امل بتلائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے اور تیرے لی جنت ہے قابو میں رکھ غصہ مت اتار ایسا کچھ کام مت کر غصے میں آ کے جو شریعت کے خلاف ہو غصے کا اظہار مت کر غصے کے تقاضے پر عمل مت کر ایسے کاموں سے بچ جس سے غصہ ہے لا غصہ مت کر غصہ مت کتار اور تیرے جنت ہے اس حدیث کو امام نے البیل میں روایت کیا حدیث صحیح ہے ان حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے غصے سے حفاظت اللہ کی کا حصول قیامت کے دن رضا قیامت کے دن جنت میں داخلہ اور میں اختیار کی توفیق یہ ساری چیزیں غصہ قابو کرنے پر اللہ کی طرف سے ملتی تیسری چیز یہ ہے غصے <Coughs> پر قابو پانے کے لیے کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی غصے کو قابو میں رکھنا کمزوری کی علامت غصہ <Coughs> پی جانا لوگ سمجھتے ہیں کمزوری کہ اگر میں نے غصے کو پی گیا برداشت کر لیا تو کیا ہوگا لوگ بولیں گے ڈرتا ہے تو غصہ ظاہر کرنا ضروری ہے اس کے سامنے میری طاقت آنا چاہیے تو بہت سے لوگ برداشت کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں اور غصہ ظاہر کرنے کو طاقت سمجھتے ہیں بلا صبح اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ کہیں انسان کو غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہر وقت کا قانون نہیں یہ ہر دن کا قانون نہیں یہ ہر موقع کے لیے نہیں بلکہ عام قانون کیا ہے عام قانون یہ ہے کہ آدمی غصہ پی جائے ڈیفالٹ یہ ہے غصہ پی جا اصل یہ اور جہاں ضروری ہو وہاں غصے کا اظہار غصہ پینا اصل قانون ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے نیک بندے غصہ پینے والے ہوتے ہیں تو اصل دینداری میں یہ ہے اصل اخلاق میں اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی غصہ پینے والا لیکن جہاں اسے لگے کہ یہاں غصے کا اظہار کرنا ضروری ہے یہ اصلاح کے لیے دینی غیرت کے اظہار کے لیے ضروری ہے گناہوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے دبدبہ باقی رکھنے کے لیے غیرت کے طور پر ضروری ہے وہاں پر اس کو غصے کا اظہار کرنا چاہیے لہذا غصے کا اظہار جذبات میں مغلوبیت کے نتیجے میں نہ ہو بلکہ غصے کا اظہار انسان کا سوچا سمجھا فیصلہ اس کو یاد رکھیں غصے کا اظہار آدمی جذبات میں مغلوب ہو کے غصے کا اظہار کر دیا ایسا نہیں بلکہ غصہ جو ہے انسان کے سوچے سمجھے فیصلے کا نتیجہ یہاں غصے کا اظہار کرنا تھی غصہ تو آ چکا ہے وہ آدمی کے بس میں نہیں ہے کیا آدمی سوچے غصہ آؤ کیا نہیں آؤ ایسا ہوتا وہ بغیر پوچھے آ جاتا لیکن اس کا اظہار انسان کے قابو میں ہے وہ موقع دیکھ کر یا تو اظہار کرے یا اظہار نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکلا ہے کیا غصے پر قابو پانا کمزوری ہے یا غصے پر قابو پانا انسان کی بھی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی شدید بہادر وہ نہیں جو کشتی نے پچھاڑے اپنے اوپر قابو پائے سب سے ڈینجر جانور کون سا ہوتا ہے غصے میں سب سے زیادہ کنٹرول کی ضرورت کس کو ہوتی ہے تو غصے کے وقت میں ایک آدمی غلط حرکتیں کر سکتا ہے زبان سے ہاتھ سے کسی اور ذریعے سے لہذا آدمی طاقتور آدمی وہ ہے جس کا غصہ اس کا غلام اور کمزور آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کا غلام کمزور آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کا غلام ہے اس حدیف کو امام الباری اور رواج کیا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے بہادر وہ, وہ ہے جو شیطان بات ڈالے ڈر گیا تو اس وقت میں آپ یہ سوچیں نہیں اصل تاپ یہ ہے کہ میں کسی بھی آدمی کے غصہ دلار سے غصہ ہو جاؤں تب تو میں मेरा बटन के हाथ में है बहुत से लोगों का क्या होता है उनका रिमोट दूसरे के हाथ में होता है उनको मालूम है इस टॉपिक पे बात छेड़ो इसको गुस्सा आने वाला है यह बात निकालो खुना का तस्करा निकालो इसको गुस्सा आने वाला है इसके सामने खुना चीज की तारीफ कर दो इसको गुस्सा आने वाला है पुरा चीज की बुराई करो इसको गुस्सा आने वाला है अब उस आदमी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है अब इसको गुस्सा दिलाना है بٹن دباؤ اب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اظہار کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے جب آدمی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی کمزوری بھی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے پران چیز سے غصہ آتا ہے لہذا مجھے اگر اوٹ آف کنٹرول کرنا ہے لیکن آدمی اگر نہ کرے اظہار تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ اپنا مالک خود ہے ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا عزاد اللہ, عبدًا إِلَّا عزَّا. اللہ تعالی معاف کرنے سے درگر کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھا آپ جا رہے ہیں کوئی آدمی آپ کے پیچھے سے مزاق اڑا رہا ہے चौराहे पर बैठे हुए दफंगे बैठे हुए लड़के काम कुछ नहीं है उनके सब बाप काम पे जाते हैं ये लोग बाहर बैठते नाई की दुकान के पास आप बैठ के आने जाने वाले लोगों का मजाक उड़ा है आने जाने वाले लोगों का मजाक उड़ा है अब आप गुजरे वहां से आप पीछे से कुछ पकड़ आप कोई बात बोल दी आप पलटे रुके कौन वो ये शिकायत हमारे बाप है यही यूजे है अब आपको नहीं कौन बोला। आप और आप उनके एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट बने आपका गुस्सा देकर वो और हाथ रहे आप और, और उनको डांट रहे और गुस्से में काम रहे हैं आप اور وہ دیکھ کے اور آگے آپ نے ان کی لذت میں ہوا کیا لیکن میرے نزدیک تم اتنے بے قیمت ہو کہ میں تم کو ریپلائی بھی نہیں دوں گا اور تم کیا سمجھتے ہو مجھ کو تم جب چاہو گے مسئلہ دلاؤ گے نہیں میرا غصہ تمہارا غلام نہیں میرا گلام جی ہے کیسے؟ اب وہ کیسے تمہارے؟ تو اسے لیکن وہی آدمی شور شرابا کرے چلا رہا کہیں ملے وہ بولے اور جاتا کیا چل رہا آج کے ہر اب ہائٹ کس کی زیادہ ہے اس کی کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ کمزور ہے ہم جب چاہے اس کو लेकिन वो आदमी उनके चक्कर में नहीं आया वो आदमी अपने काबू में बात हुआ कि नहीं हुआ नहीं तो बाहर बैठेगा दुकान के पास तो अब क्या हो गया ये हाइट ज्यादा है ایسا آدمی کمزور ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا پورا کھول کے سامنے رکھتا تو اس کا نہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھے آدمی ہے تو آپ بنوا دیں گے جو آدمی, آدمی, آدمی درگھر کرتا ہے اوائڈ کرتا ہے معاف کر دیتا ہے बार बार इंत नहीं लेता है बार बार लोगों को सजाएं नहीं लेता है ऐसे आदमी की इज्जत बढ़ती है उसका लेवल हमेशा हाई होता है लेकिन हर बात से तू महीने में जो आ जाता है उसकी इज्जत कम हो जाता है वो आदमी जो हर बात पे झगड़ा करे और वो आदमी जो कभी झगड़ा नहीं करता करेगा तो बहुत गुस्से में जा जाता है लोग ज्यादा इसको डरते हैं उसको डरते हैं भाई उसको छेड़ो मत होता आता उसको आया तो जाता नहीं डेंजर आदमी है تو ایسا آدمی زیادہ اور پھر اس کے بعد جو ہونا شروع ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو اوائڈ نہ کرے معاملے کو تو غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بات چھوٹی سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے بات زیادہ بگڑ جاتی ہے اس لئے سے آپ نے کو جب غصہ آئے پہلے میں اللہ تعالیٰ سمعوا وقالوا لنا سلام لا صحابہ کو جب لوگ چھیڑتے تھے, تھے اللہ نے فرمایا سمعوا جب وہ لہ بات سنتے ہیں بےحدا بات سنتے ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے ہمارا امن تمہارے لیے تمہارا ہو تمہارے حساب سے ہم بے دین ہیں ٹھیک ہے بے دین ہیں تو بے دین آدمی جہان میں جائے گا نیک آدمی جنت میں جائے گا ہم کو تمہارے عمل کا جواب دینا نہیں ہے تم کو ہمارے عمل کا جواب نہیں دینا ہے ہم اپنے عمل کی اطلاع کرتے بسال سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا لانبل جاہلی ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں اپنا اگر تم یہ ہم سے امید رکھتے ہو کہ تمہارے تالوں کے بدلے میں ہم گالیاں بدخلاقی کے راستے پر نکل آئیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم جہالت کا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں. لا لانبغیر جاہدی ہم جاہلوں والا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں. تو ایک آدمی جب اس کو غصہ آئے तो पहले मरले में अवॉइड करें ऐसे अपराध को ऐसी बातों को सुन के अनसुनी करते हैं। हर चीज से निपटने वाला आदमी कमजोर होता है बहादुर आदमी वो होता है जो बहुत सारी छोटी चीजों को नजरअंदाज करे कभी आपने देखा आत्मा में उड़ने वाली चील मक्खी के लिए नीचे आ रही पकड़ने के लिए देखा आपने की चील जो है मक्खियां पकड़ने आ है उसकी ना कोई कीमत नहीं है نہیں وہ اونچی لیول چیزیں جو گٹیا ہے لہذا آدمی میں رستے پہ ہم لوگ نہیں جاتے بھائی جاہر ہمارا طریقہ ہمیں اپنا ہم اپنا مقررہ طریقہ ہے جو اخلاق نبی ہم سے واقعی نتائج نکل سکتے ہیں. ہر چیز پر لڑنا صحیح نہیں اللہ تعالیٰ दावत के मैदान में अक्सर होता है लोग सताते हैं मजाक उड़ाते हैं बाद वाट्टेफ पे, व्हाट्सएप तो आज आलमी शौहत याफ्ता स्टेज है ग्रुप बना के उस पर बहस करना तू तू मैम गालियां लालते जहनम के बतुए सब कुछ तो जितना गुस्सा आदमी का होता है सारा वहां निकालता है جتنی ہم لوگوں نے لوگ تو غصے میں آتا ہے آدمی یہ حاضر آئے وہاں دو گالیاں دے رہا اور گالیاں دے رہا اور گالیاں دے رہا ہے کیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب اس کو غصہ آئے وہ گیا چیزوں کو اس کو نظر انداز کریں اس کے ساتھ ہو کم کی کی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جس دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اور جس دعوت کا حکم دیا ہے آپ اس دعوت کو اس حق کو پہنچا دیجیے پورا پورا ابمر ہے اس میں کوئی کوتا نہ کریں نہیں کرنے والے ہیں کوئی مجنون کہتا ہے کوئی سر پر مٹی ڈالتا ہے وہ مشرقین شرک کرنے والوں سے آپ اعراض کریں اوائیڈ کرو ان کو اوائڈ کرو کیوں कल मुस्तादीन आपका मजाक उड़ाने वाले आपके साथ इज्जत करने वाले आपके साथ उनके लिए काफी हैं आपको उनसे निपटने की जरूरत नहीं है आपका लेवल है उसके हिसाब से आपके लिए इनसे उलझना मुनासिब नहीं है इन्ना कबैना कल मुस्तादीन इन मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी है हम आपका बदला इससे حامل کو سزا دیں گے, حامل کی پر پکڑ کریں گے. آدمی بار بار پریشان کرتا ہے, شخص پہ آدمی, شخص ہے. آدمی اس کو الجھے گا उसको मजा आता कुछ लोगों को मजा आता है जब एक बड़ा आदमी उससे उजता है एक शरीब आदमी जो उससे उबेजता है और उनको कीमत मिलती है कुछ लोगों की अपनी कोई कीमत नहीं होती है वो चाहते कि किसी के साथ मुलविस होकर वो अपनी कीमत बनाए आपको उनको कीमत देना नहीं चाहिए आप उसको अवॉइड करें उसके साथ यही बेहतर है कि आप उसका अवॉइड करें उसको जिंदगी ना दे اس کو ماں کا پنفنے کا نہ دے وہ پنتے کا آپ کے ذہنی آپ اس کو پنفنے نہ دیں آپ اس کو نظر انداز کر کے اس کا ساتھ چال کو آپ نظر انداز کر کے دفن کرتے ہیں تو اسی لیے کہا وہ مشرقین آپ اراد کر رہے ہیں اور یہی وہ اعراض ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے اور آپ کے پیچھے ابو اب اجاگر آپ کی سر پہ مٹی ڈال رہا ہے آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کی بات مت سننا اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کہتے جاتے تھے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے ہی رسول آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے آپ غصہ ہو جاتے آپ اس سے بھڑ جاتے آپ اس سے پیر کرنے لگتے آپ اس کو ڈانٹتے وہ آدمی چار اور آدمی جمع کر دیتا اور آپ کے خلاف اور بدسلوکی کرتا اور آپ کی دعوت رک جاتی آپ اس کے ساتھ بیزی ہو جاتے جبکہ آپ کے پاس موقع تھا لوگوں, سے لوگوں کے ساتھ دعوت میں بیزی ہونے تھا لیکن اب کیا ہو گیا اس کا مقصد پورا ہو گیا دعوت رکی تو بعض اوقات کچھ لوگ غصہ دلا کے لوگوں کے سامنے دائی کو بدلناک ثابت کرتے ہیں غصہ دلا کر دائی کو بیزی کرتے ہیں और खुद इज्जत हासिल करने से ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए आप ये सोचे अवॉइड उनके लिए नजरअंदाज करना ध्यान नहीं देना उनके ऊपर कुछ चीजों को ध्यान नहीं देने से मर जाती है उन पर ध्यान देने से उनको जिंदगी मिलती है ये बेूल है नंबर पांच गुस्सा जब आदमी को आए उस वक्त में सबसे पहला काम यह है कि आदमी मुंह बनकर इसलिए कि गुस्से में अक्सर ही होता है सबसे ज्यादा पावरफुल गन मशीन कौन सी होती है जुबान जो मुंह में आदमी बोलता है आदमी गुस्से के वक्त में बोली बातें अक्सर सोची समझी होती नहीं माँ डालूंगा ऐसा करूंगा यूं तू कुछ भी बोलता نئی بولنے کی بات آدمی بولتا ہے تو غصے میں پہلا کام آپ یہ کریں زبان کا صحیح زمانہ اور وہ کیا ہے چپ اس وقت میں آدمی زبان کو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عیدا سے جب کسی کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے کیونکہ اس وقت کو بولے گا आप मुनादरा कर रहे किसी से बहस कर रहे गुस्से में आगे आप खुद भी बोलती सामने वाला और पकड़ के उसको और टांग तोड़ेगा उसकी तो इससे کہتے ہیں فخیر من سکوت جب ایک بے وقوف آدمی تو اُلجھے اس, کا جواب اس کے جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ تو تیرا اس جواب دینا اس سے بہتر یہ ہے کہ غصے کے کی وقت کی خاموش. خاموشی انسان کی عزت اور اس کو نقصان سے بچاتی ہے نمبر چھ حالت بدل دینا غصے کا علاج کیا ہے حالت بدلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کے بعد غصہ گیا تو ٹھیک نہیں تو لیٹ جائے क्यों ऐसा भाई क्या होता है इससे बैटरी डाउन होती क्या होता क्या है इंसानों को नुकसान पहुंचाने की पोजिशन में होता है।, और एक खड़ा हुआ है तो वो ज्यादा डैमेज कर सकता है बैठे हुए आदमी और एक आदमी लेटा है लेट के कुछ कर सकता है हाँ बंदूक हाथ में हो तो ही कर सकता है लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता है लेकिन एक आदमी लेटा हुआ है किसको क्या कर सकता है लेकिन खड़ा हुआ आदमी आप देख एक मस्जिद में मान लीजिए बैठे और माहौल गरम हो जाए सबसे पहले क्या करते हो लोग बैठ रहे मारे होता है प्रैक्टिकली नहीं होता है जैसे ही मामला गर्म होता है तब लोग क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं क्यों खड़े होकर झगड़ा इजी है बैठ के झगड़ा मुश्किल है लेट के वो तो और भी मुश्किल है लेट के तो और ऊपर से सकते वैसे तो लेट के झगड़ा नहीं हो सकता है नुकसान पहुंचाना फेंक के मारना कुछ करना ये लेटा लेटा आदमी करना थोड़ा मुश्किल है लिहाजा एक आदमी अपने आप को विदड्रॉ करना है उस पोजिशन से जिसमें वो डैमेज कर सकता है तो उसे के वक्त गुस्सा वाला डैमेज करेगा तो आदमी बैठ जाए और बैठ के भी गुस्सा कम नहीं हो रहा तो क्या करे लेट जाए ये एक नुसर अहमद अर की है या इसी तरह से ये हो सकता है कि आदमी कमरा छोड़ दे हमेशा के लिए नहीं, उतनी देर लिए कि बारा नहीं जा से कुछ। और इतना आया कि उसकी रहा है तो अब क्या करे आदमी कमरा छोड़ के थोड़ी देर के लिए खुदी हवा में जाके आकर किसी कि पेड़ कि के नीचे बैठे कुछ दो चार वार्ता बच्चे पढ़ लिखे उसको सुकून मिलेगा आदमी कुछ खुशी खुशी खबरें कुछ कुरान सु تو یہ زیادہ اچھا اسکول ہے کہیں آف میں کہیں بھی کچھ غصہ آپ کو ہو گیا کچھ بھی نقصان کر سکتا ہے کچھ بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول سے وہ الگ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اس کو کیا کرے گا ایکسلریٹ کرے گا اس کو پمپ اپ کرے گا اور بڑھے گا معاملہ اس سے ہٹ گیا وہاں آپ کا کے علی بازار سے معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا یعنی ابھی حبیب میرا غصہ میری جوتوں میں ہے جب بھی میں ایسی کوئی چیز سنتا ہوں جس سے مجھ کو غصہ آئے جب بھی کوئی ایسی چیز سنتا ہوں جو مجھے پسند نہ ہو تو میں اپنی جوتیاں اور نکل جاتا ہوں یعنی جب بھی کچھ ایسی بھی ہوگا میں اپنی جوتیاں اٹھاتا ہوں پہن کے نکل جاتا ہوں یعنی اس جگہ کو آدمی چھوڑ دے جہاں اس کا غصہ بڑھنے والا ہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی باہر چلا جائے کمرے کے باہر ٹھنڈی میں بیٹھ کے हाँ बाहर जाके सिगरेट ना पिए <स्थाँगा> <स्थाँगा> बहुत से लोगों का तरीका क्या होता है सिगरेट पिया तो क्या हो जाता? जाता तो वो ना करे बाहर जाके आदमी ठंडा थोड़ा बैठे सितारे किनने की कोशिश करे बार हो कैमे दस नौ आठ जो भी है आदमी थोड़ा उस सिचुएशन से बाहर निकले <स्थाँगा> जिसमानी इंग्लिश में कहा थोड़ा सा निकल के भी उनसे बाहर जाके थोड़ा सा बैठे तो उसका क्या होगा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा नंबर दस इश्त्या اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی پناہ کی پناہ کیونکہ اللہ کے بجائے اللہ کے بغیر کوئی انسان کو بچا سکتا ہے اب کے اخلاق کو اپنا بھلائی کی دوسروں کو تقسیم کرتے رہیں اور جی میں آئے بلّہ اللہ سے اللہ اللہ کی پناہ شیطان سے مانگے اوت بل شیخان اس طرح کی کلمات کہیں عمن والا جاننے والا ہے اس وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرماتے جب آپ نے غصے نے آئے اور وہ کہے اعوذ بلہ میں اللہ کی پناہ نکتا ہوں سکنگو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کیوں اس لیے کہ شیطان کے اثر سے اور جیسے اللہ کی پناہ آدمی مانگتا ہے شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے سلیمان کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان تو, تو مہم ہو گئی زبان چلی باب بہت بری بری بار باتیں کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ سے ایک دم سرخ ہو گیا والا. نبی علیہ کلیمت جس آپ نے فرمایا ہے ایک کلمہ ہے جسے میں جانتا ہوں اگر اس آدمی نے وہ کلمہ کہہ دیا جو غصے کی حالت اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی پڑے گا وہ غصہ اس چلا جائے گا کیا ہے باللہ من کیے کہہ دے. اگر مت کیے اتنا کہہ دے اوا شیت اس کا پورا غصہ چلا جائے گا تو غصے کو کی حدیث ہے غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو جب غصہ آنے لگے وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقت ہی کہ غصہ اتارنا اچھی چیز نہیں ہے واقعی دین اور ایمان تو یہ ہے کہ بندے کا غصہ اتارنا بھی بندے کے لیے نہ ہو حفظ نق کے لیے نہ ہو بلکہ ربا رب کے لیے ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو کمان ایمان کیا ہے آدمی کے غصے کا اظہار ہوئی اپنی ذات کی تسکین کے لیے نہ ہو بلکہ رب کی تعمیل کے لیے ہو یہ کمال ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ کا آخری چیز یہ ہے کہ غصہ جب آدمی کو کسی کی غلطی پر آئے مگر بیوی کی غلطی بچوں کی غلطی تو آدمی اللہ تعالی کی آنکھوں اور اللہ کے حلم پر نگاہ رہے ہیں. بندے غلطی کرتے ہیں سونامی وہاں پہ آ گئی ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ بھی سزا کو ڈالتا ہے درگزر کرتا ہے وقت دیتا ہے جو دیتا ہے فوری طور پر بندوں کی غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے دربندر پر نگاہ رکھتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا فبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صبح اللہ فرماتے من اللہ, اللہ سے زیادہ بندوں کی طرف سے غلط باتیں کر برداشت کرنے والا کوئی نہیں بندوں کی غلط اللہ سے زیادہ کوئی برداشت نہیں کرتا اللہ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں بندوں کی پوٹ پٹان اور غلط اور بےغلہ باتوں پر لہو ندر جادو والے اللہ تعالیٰ کے بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بھی مان لیتے ہیں بیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں او وہرض ہو وہی عفیم لیکن ان کے شرک کے باوجود اللہ کی شام میں غصافی کے باوجود وہ انہیں رخ دیتا ہے انہیں عافیت دیے رکھتا ہے اور ان کو اپنی طرف سے آگاہ بھی دیتا ہے اتنا بگاڑوں میں ہو کر بھی وہ ان کا کھانا برابر دیتا ہوا ان کو دیتا پانی دیتا ہاں ساری بارش ان کے لیے صحت ان کو دیتا ہے ایسا کر کے بھی دیتا ہے اس کی دیوی زبان استعمال کر کے, اس کے خلاف وہ بولتے ہیں وہ <laughs> ان کی زبان سلو نہیں کر دیتا ہے ان کی نگاہیں اس کی دیوی آنکھیں اس کی دیوی زبان کان سب کچھ گنا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو آپ یہ دیتا رہتا ہے چھوڑے رکھتا ہے تو جب ہلتا ہے تو بندے کو کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف اگر نگاہ رکھے وہ قادر ہو کر بھی چھوڑے رکھتا ہے تو ہم کیوں نہ چھوڑیں تو تھوڑا غصہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے یہ بخار مسلم کی حدیث نمبر حدیق اپنی تقسیم پر نگاہ رکھے بیوی ہے بچے ہیں دوست احباب ہیں رشتے دار ہیں سماج ہیں طالب علم ہے لوگ ہیں ان کی غلطیوں پر غصہ اگر آئے تو آپ सोचे یہ है ٹھیک ہے یہ غلط وہ غلط وہ غلط وہ غلط اس میں کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی میں پرفیکٹ ہوں کیا میرا کاریگر ہے جو میرے آپ کے نیچے کام کرتا ہے اس نے غلطی کی میری بات نہیں مانی اولاد ہے اس نے غلطی کی بیوی ہے اس نے غلطی کی جو میرے ماں پیا میری بات ماننا چاہیے تھا نہیں مانے غلطی کی ہے میرے اوپر بھی تو کوئی ہے کیا اللہ میرا مالک نہیں اور اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا ہے اس کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کا پرماوتار ہوں میں بھی تقسیم کرتا ہوں پھر میں کیا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے دے معاف کرے تو پھر مجھے دوسروں, کو بھی دوسروں کو کیا کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے یہ ذہن اگر آدمی کا ہو تو آدمی کو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوسروں کی تقسیم دیکھ کر دوسروں کی کوتاری دیکھ کر اپنی کوتاری پر اگر آدمی نکاح ڈالے تو ان کی سلسلے میں غصہ کم ہو جاتا ہے کوتاحی کر, کر رہے ہیں تو وہ مجھ کو معاف کر سکتا ہے تو میں اس کو کیوں معاف نہ کروں میرا حکم اتنا بڑا ہو گیا کہ جس کے معاملے میں تھوڑی بھی کوتا برداشت نہیں ہو سکتی کیا اللہ کے حکم سے بڑھ کے میرا حکم ہے اور کیا اللہ سے بڑھ کے میں ہوں ناؤز مل تو جب اللہ برداشت کر لے رہا ہے میری غلطی اللہ تعالیٰ اس پر رہ لینا یہ ذہن آدمی کا ہو تو یہ آسانی سے برداشت ہو جاتا ہے ابو سی کہتے ہیں ابن آؤ ابن عبداللہ ابن اسبا یہ تابئی میں تھے کہتے ہیں ان کا, ان کا معاملہ کیا تھا تو بالکل اپنے مالک پر گیا ہے اپنے غلام سے کیا کہتے تو بالکل اپنے مالک پر گیا نئے میں تو بالکل میری طرح ہے تو میری نافرمانی کرتا ہے اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری نافرمانی کرتا ہے اور میں اللہ کی نا. یعنی تو میں تیرا مالک ہوں تو میری نہیں مانتا میرا ما بھی ایک مالک میں میری زندگی میں بھی اس کے حکم کی, کی خلاف ہوتی ہے بہت ہی غذا ہوتے تو کہتے میں کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا میں نے کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا تو یہ سلب کا حال تھا یہ سلب کا حال تھا نمبر دس بہت سے غصے کے معاملات بحث مباد سے شروع ہوتے ہیں آپ ایک بات جو ہے دوسرا اس کی بات کو کٹ کرتا ہے پراپت کرتا ہے اب اس کو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا بات کی نہیں ہو جاتا میری بات پراپت یاد رکھے آدمی کو غصہ نہیں آتا بات کی. دوسرے کا ہوتا وہ اتنا ہوتا نہیں آتا میرا معاملہ ہے تو آدمی کیا ہے؟ کی کرتا ہے اس کی بات کو غصہ آتا ہے بات کہ ایک آدمی ایک بات بولتا ہے دوسرا گزری بولتا ہے پھر یہ اس کی بات کو رد کرتا ہے وہ اس کی بات کو رد کرتا ہے اور یہ بات کو رد کرنا ذات کو رد کرنا ہو جاتا ہے اب وہ پرسنل معاملہ ہو جاتا ہے یعنی میری بات کو رد کرے گا तो कौन होता है फिर तू तू मैं, मैं फिर पर्सनल मामला हो जाता है और गुस्सा बढ़ते बढ़ते झगड़ा बन जाता है तो आदमी को चाहिए कि वो सिरे से बैठी को करते सकते देखिये भैया आपको तैरना आता है तैरिए तैरना नहीं आता पानी में मत को साफ बात यही है एक आदमी जो काम कर सकता है तो उसको उसके उसूल आगाब से करना आपको ड्राइविंग नहीं आती है मत कीजिए गाड़िया मत चलाइए تو ایک آدمی بیس الناظرہ بیس المباحثہ اگر اس کے اخلاق اس کے پاس نہیں ہے صرف علم اس کے پاس ہونا کافی نہیں ہے مباحثے کے لیے جہاں علم ضروری ہے وہیں اخلاق بھی ضروری ہے وجہ دل بلتی یا تو آدمی اگر صرف علم ہو کے پاس اخلاق نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں حق غالب آنے کی بجائے باطل غالب آتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کو ڈراؤ کرے ایسی سچویشن میں نہ پڑے یہ, اسے یہ اسے وہ سے, اسے, اسے, اسے کیا پیدا ہوا نہ اس نے اس کی بات مانی نہ اس نے اس کی بات مانی لیکن دلوں کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی نفرتیں بڑھ گئی لہٰذا آدمی کیا کرے غیر ضروری معاملے میں بحث نہ کرے ہاں کو معاملہ ہے का क्या अच्छा हुआ, हुआ? गरीबों का ऐसा हो रहा है बोला अरे लेकिन काला धन तो निकला भाग अब ये काला धन राबू को मशीन गर्म होने की शुरू हो गई अब जिसने किया हो तो बेचारा खा पी के खुश اب جو آدمی دونوں ہیں یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں نہیں اس کے پاس اب کوئی بلا بولی نا تیرے پاس دو ہزار کلو نہیں تیرے پاس ہے کیوں لڑ رہے نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے لڑ کے دام ہزار کیوں بلا بائے گا تو بہت سے لوگ ایسے اناوین پر ایسے موضوعات پر بیس کرتے ہیں جن سے واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے واقعی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے فلانی پارٹی ہے کون سی پارٹی اچھی یہ اچھی کہ وہ اچھی پُلانا کینڈیڈیٹ ہے وہ اچھا کہ وہ اچھا اب آپس میں اس پر لڑ رہے ہیں اور بیس کر کے آپس میں دل خراب کرنا واقعی کوئی ایسا عنوان مدہ ہے جس میں کچھ میننگ فلنیس ہے جس سے واقعی ہماری آ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے اور اس کے طے نہ ہونے سے کچھ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے تب تو آپ بحث کیجیے گئی لیکن غیر ضروری چیزوں کے لیے لڑنا ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں کاغذ اڑتے ہوئے آیا اور دو آدمی اس کو اٹھانے लड़ रहे لڑ رہے ہیں کیا کاغذ ہو کچرا ہے اس کے لیے آپ کام کر کا لڑ رہے آپ मुझको مجھ کو چاہیے مجھ کو چاہیے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ملنے سے کچھ بڑا ملنے والا نہیں کچھ اور وہ کھونے سے کچھ بہت کھونے والا نہیں تو आदमी چیزوں میں آدمی تعلقات کو کھونے کی بجائے بحث کو کھونا پسند کرے گی بہت عقل مندی बाद बाज आदमी को इंतखा करना होता है कि ताजुत बर्बाद हो जाएगा अगर लड़ेगा और अगर नहीं लड़ता है तो ताजुत बात ही रहेगा लेकिन ठीक है तेरी बात नहीं भाई तेरी बात ठीक या कम से कम ठीक है भाई इस बारे में आप मजीद गौर करो बात क्या हो गई रफा दफा हो गई ठीक है भाई आपकी राय मेरी राय है कोई बात नहीं हम इस पर मजीदी बहस न करें बात छोड़ दो खत्म آپ آنکھ ہے آپ اپنی رائے رکھے اپنی رائے رکھنے کا نہیں پھر واپس پانچ منٹ کے بعد پانی پی کے ایسا ہوگا تعلقات خراب یہ نہیں ہونا اللہ کے نبی صبح علیہ فرماتے ہیں میں جنت کے کنارے کنارے میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں, لیتا ہوں, لیتا ہوں کی جنب کے کنارے جو جگہ ہوتی ہے اندر جنت کے کنارے کنارے گھر کا وعدہ کرتا ہوں محل کا وعدہ کرتا ہوں اس آدمی کے لیے اس کے لیے لمن جو ہجت بازی کو چھوڑتے ہیں جو حجت بازی کو چھوڑ دے, جو حجت بازی کو چھوڑ دے انکرن کرن چاہے وہ ان کا جو کر جائے ہو سائی؟ صحیح ہو چھوڑتے اچھا چھوڑ میں صحیح ہوں آدمی اس بھی سوچے اگر کہ میری بات صحیح ہے لیکن اس کے منوانے میں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے اور اس کے نہ منوانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑی دو نا کا کیوں آج بارش ہوگی نہیں ہوگی اتنا ہے اتنا ہے فلانی گورنمنٹ ہے معاملہ ہی چھوڑ دو آدمی اس کو ڈراپ کر دے اس میں کیا ہے اس کو میں جنت کے کنارے گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کو امام اب اللہ کیا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھے कि बेजा بیس نہ کرے تاکہ جھگڑا بڑھے نہیں کرے ہر شریعت کی پار نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے دعا ہے اللہ ہر ہاتھ میں ڈروں چاہے لوگوں کے درمیان ہو گیا اکیلا اہلا مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تج سے ڈرنے والا رکھا. اور وہ کری مسئلہ اور حق بات بولنے کی توفیق پھر غبی و رضا چاہے میں غصے میں نہ ہوں یا کچھ نہ ہو خوشی اور غصے ہر حال میں مجھے حق بات اور عدل انصاف کی بات بولنے کی توفیق ہے تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو انسان کو غصے میں آ کر انسان دو میں سے ایک چیز کرتا ہے یا تو نہ بات ہوتا ہے یا پھر ظلم کا فیصلہ کرتا ہے یا تو اس کی زبان سے جہل نکلتا ہے یا تو اس کی زبان سے ظلم نکلتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں کیا فرمایا انسان کیا ہے ظالم ہے اور جائل ہے تو غصے میں آ کے آدمی یا تو ظلم کی بات کرتا ہے یا پھر جہالت کی بات کرتا ہے لہذا انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ غصے اور خوشی میں مجھے حق اور عدل کی کی بات کرنے توفیق تو یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو غصے کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے جہاں پر غصہ ضروری منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور گھر کے باہر دے کا پردہ رٹکا ہوا ہے اور پردے پر تصویر تلیب ہے یا بعض میں جاندار کی تصویر بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا آپ کے چہرے پر اللہ کے غصے کی پناہ مانتی ہوں رسول کی سے اللہ کی پناہ مانتی ہوں اللہ کے رسول کیا کرتی ہو گئی غصے کا یہ جو تصویر نہیں کیا ہے مطلب آپ نے غصے کا اظہار کیا آپ نے بتایا کہا ضروری ہو اور بہت سیریس بات ہو اس میں آدمی کو غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ گھر والے ڈر کی وجہ سے برائیوں سے بچے رہے بچہ ہے اگر گالی غصے کا اظہار یہی کہ اگر وہ ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو آپ غصے میں آتے ہیں اور گالی دیتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ کون غصہ برائی میں طے کرتا ہے کہ کون سی برائی سیریس ہے اور کون سی نہیں ہے جب آپ غصے میں آ بتاتے ہو تو سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لائٹ نہیں ہے اس کو سیریسلی دینا پڑے گا بچہ مثلا چپل پہن رہا ہے उसने सीधे पाओ पाओ पाओ में अब आप गुस्सा हो गए एकदम गुस्से होने की बात नहीं आपने बताया ऐसा नहीं ऐसा <laughs> क्यों इतनी सीरियस नहीं है लेकिन उसने गाली दे दी अब ये क्या है सीरियस है और आपने समझाया था इसलिए मतलब गाली नहीं देते लेकिन फिर गाड़ी उसने समझा रही बार आप यहाँ गुस्से आएंगे तो अब वो डरेगा उसको डर होना चाहिए تو غصے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ غصہ خود ہی غلط ہو غلط نہیں ہے غصہ لیکن اس کا اظہار آدمی غلط کرنے کی وجہ سے غلط نتائج پیدا ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال اگر آدمی کرے صحیح صحیح نتائج بھی ہی کرتے ہیں. اس کی اپنی ایک جگہ ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے اس کی اپنی ایک مقدار ہے اس کی اپنی ایک تقرار ہے تو یہ غصہ جو ہے صحیح ڈھنگ سے اگر آدمی اس کا اظہار کرتا ہے اس سے خیر وجود میں آتی ہے اور اگر غصے کا غلط استعمال کرے تو شر وجود میں آتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ شریعت کی روشنی میں غصے کا اظہار کرے اور عموماً عام حالات میں غصے کو قابو میں رکھے اب اللہ اور تفیلانی غلط ابھی اذان ہوگی اور ساڑھے آٹھ بجے ان شاء اللہ جماعت کھڑی ہوگی جلدی سے اردو کر کے آئے اور ان ابھی ہوگی